فلا اقسم بما واقع النجوم پس میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں جہاں جہاں قران کے مختلف حصے رسول عربی صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر اترتے ہیں وا inne laqasam law ta'lamuna inna hu laquran اور اگر تم سمجھو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو بڑی عظمت والے رسول صد اللہ علیہ وال وسلم پر اتر رہا ہے فی کتاب اللہ يمسو اللہ المطہرون اس سے پہلے یہ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو پاک تہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے نو انتم نس و تم ام سو کیا تم اسی کلام کی تحقیر کرتے ہو اور تم نے اپنا رزق اور نصیب اسی بات کو بنا رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے رہو پھر کیوں نہیں روح کو واپس لوٹا لیتے جب وہ پرواز کرنے کے لیے حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاتے ہو